ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو لوگ اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت عمدہ اجر یعنی جنت ہے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلانا ہے چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں اور خیر اور بھلائی کے مختلف کاموں میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا کئی گنا بڑھا کر بدلہ دیتا ہے بس اوقات دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے اور سب سے بڑا بدلہ انہیں آخرت میں جنت دے گا جس کے عیش و آرام اور جس کی نعمتوں کا کوئی آدمی اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا